وقال تعالى إلا الذين تعبوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله صيئاتهم حسنات صدق الله عزيزه رب شرحني سدري ويسرني أمري وحمل عبدة من لسان يفقه طولي اللہ تمہاری نفتا ہفتہ رکھنا اتباع تمہاری نل بہت باغ سے اجتناب ہے بلا شوبا سے کل مسلمان نا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ اس ہے جس سے ہمارا بچپن سے واسطہ بڑا پڑتا چلا رہا ہے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ توبہ کرواتے ہیں سکول جاتے ہیں تو توبہ تحبہ کرواتا ہے بڑے ہو جاتے ہیں تو شادی شدہ ہو جاتے تو بیوی توبہ کرواتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے توبہ یہ ہے کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا لفظ کیا کیوں رکھی گئی ہے کیوں مشروف کی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اللہ اور زائرہ کی خلافت کے لیے تخلیق کیا انی جائر نف خلیفہ تو خلافت کا چارج دینے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک تجربہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تجربے میں سے گزارا ایک, ایک ایکسپریمنٹ کروایا اور یہ لیبارٹری ایکسپریمنٹ یہ جتنے بھی سائنسدان ہوتے ہیں ان کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے انہیں لیبارٹریوں میں کروایا جاتا ہے باہر نکل کے وہ تولا گیس بنوا دیتے ہیں باہر جا کے وہ ڈرم بناتے رہے لیکن لیبارٹری میں باہر اس تھیوری کو پریکٹک کروا کے پھر بھیجا جاتا ہے اس کے الگ نمبر ہوتے اس نمبر ہوتا. جن مرحلے میں سے اولاد آدم کو گزرنا تھا اس مرحلے ویسے ان کے باپ کو گزارا گیا علم الاسماء ان کے پاس تھا علم الاسماء کا امتحان کو پاس کر گئے تھے فرشتے رشتے ہو گئے آدم پاس ہو گئے اس کے بعد اگلا تجربہ کروایا گیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے کہہ دیا کہ آپ اس طرح میں سے کچھ نہیں کھانا آپ نے بلکہ یہاں تک سختی سے منع کیا والا اللہ تقربہ حاضر کیا جا کہیں بھی قرآن حقیقے الفاظ آئے ہیں وہاں یہ نہیں آیا کہ اس درخت میں سے کھانا نہیں فرمایا والا تک اس درخت کے نزدیک قریب نہیں جانا تو جب قریب جانے سے روک دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کھانے سے تو روک دیا قریب جانے سے روکنے کا مقصد ہی نہ کھانا نہیں آپ وہ شروع ہوا کہانی میں ایک ولن آیا اور جس سٹوری میں کوئی ویلن نہ اور ہیرو بھی کوئی نہیں ہو میں بڑی سیدھی سی بات ہوں اور جتنا بدماش قسم کا ویلن ہوتا ہے اتنی اس کی پٹھائی پہ اتنا بڑا ہیرو ہوتا ہے ہیرو کا کاٹ اس کے ولن سے ناپا جاتا کہ کتنے بڑے بدماش کو اس نے سزا تھی مارا کتنے طاقتور کو بچھا رہا کس طرح مارا اس نے لہذا ابنیس یہ گلا کرتا ہے کہ بیڑا تو میرا غرب ہو گیا اور نمبر آدم کو مل گئے جو اقبال نے لکھا ہے کہ گھر کبھی فرصت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے گھر کبھی خلوت میسر ہو کبھی اکیلے میں ہو تو اللہ سے بات کر لینا گا گھر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے کچھ آدم کو رنگی کرنے یا کس کا لوگ یعنی جو سسپنس ہے اور مار ہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ کس کے لوگ سے میں نے ہمت کی میں نے انکار کر دیا آدم گرو بن گیا میں بالکل معاملہ چلا ایک تجربے میں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا حضرت آدم علیہ ویسے وہ تجربہ یہ تھا کہ آپ جہاں جا رہے آپ کو میری طرف سے کچھ احکامات ملیں گے اسی طرح جس طرح اس طرح سے متعلق آپ کو حکم ملا ہے وہاں بہت سے ڈوٹ وہاں تو صرف ایک تھا. ولا تکرابا آدیشہ جا جہاں ولا تکرب اس دینا ولا تکربو مال علیم <الْيَتِيم> تو بہت سے نا ولا تکرابا تو یہاں بہت بہت سے ڈاؤٹ آئیں گے اور آپ کا پالا اس دشمن کے ساتھ ہے جو انتہائی ایکسپیرینس دشمن ہے سینئر گوسٹ ہے وہ عمر کے لحاظ سے تجربے کے لحاظ سے دنیا گائی ہے اس نے لہذا فاض اللہ شیطان نے مکر کیا واقع اس نے قسم کھا لی جب قسم کھا لی تو آزم علیہ السلام سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتے اس قسم میں آ اب اس نے دلائل دیے فرسفیانہ بازی کا نیلم کلام کس نے کہا دیکھ کے اللہ نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک مت جانا آپ یہ کہا جب یہ کہا گیا اللہ تکراب ہاتھ ہے تو حکم یہ تھا کہ اس کی جنس کے قریب مت جانا یعنی گندم کے قریب بت جانا یا کوئی بھی درخت ہو اس نے کہا کہ نہیں پن پوائنٹ کر کے کہا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک مت جانا باقی تو سے نہیں روکا تھا اب اس نے ایک تعبیر قسم کھا گیا کمی کا کم آلام نے داس میں تمہارا بڑا خیر خاں تو حضرت آدم علیہ السلام سے وہ دانا کھایا گیا تھا حکم دوں گیا اللہ تعالیٰ جو تجربہ جس مرحلے سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو گزارنا چاہتے تھے اس کا پہلا فیز مکمل ہو گیا تو آسا آدم اور ابا ہوا وبا نے اپنے غم کی نافرمانی کر دی اور بھٹکیا سورا چلا ہمارا یہ سورتہ کا موضوع چل رہا ہے آئے نہیں وہاں وہاں تو سیکھ کے بات اب کیا اب یہاں سے فرق شروع ہوا انسان کا اور شیتان یہاں سے ایک ہیرو کا کردار شروع ہوتا ہے حضرت اعظم اسلام منہ چھپاتے پھرتے میں کس منہ سے رکھ کے ساتھ میں کس طرح معافی مانگا میں تو معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں اس نے براہ راست مجھے حکم دیا پھر بھی میں گھر بیٹھے پھرتے وہ نادا ہمارا ربو ہوما اللہ دل کو میں شہدر ان دونوں کو اللہ نے پکار کر کہا میں نے تم دونوں کے اس طرح سے منع نہیں کیا تھا وہ اب اللہ کمار میں شہیدان اللہ کماروں میں تمہیں نہیں دیا تھا تمہارا چت ان کے چھپنے سے اللہ تعالی کو ترس اللہ نے ایک شرط رکھ ایک طریقہ نکالا ایک کہ نکالا سچویشن سے نکلنے اور یہ کیوں نکالا اللہ کی زحمت اپنے رحم کی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ آپ بچے پہ ناراض ہو گئے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی بچہ چھپتا پھرتا آگے پیچھے تو آپ ایک رستہ نکالتے ہیں جس میں آپ کی بھی عزت رہے گا روک دبا قائم رہے اور بچے کو سزا بھی نہ ملے آپ کی ربت یہ چاہتی آپ کا رحم یہ جاتا ہے کہ آپ کی بات کی حیثیت بھی برقرار رہے اور بچہ جو ہے جو آپ کی مار برداشت نہیں کر سکتا بچہ تو بچہ ہوتا ہے آپ اس کی ماں سے کہتے ہیں اس سے کہو کہ اگر یہ توبہ کر لے تین لکیریں نکال لے تو میں اسے چھوڑ دوں یہ کس نے نکالا رستہ بچے نے نہیں نکالا بچہ گنا کی حالت میں ہے شرمسار ہے وہ کوئی شرط نہیں رکھ سکتا وہ شرط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں شرائط آپ نے طے کرنی ہے کہ آپ بچے کو کس طرح معاف کریں گے آپ کہتے ہیں اتنے پیج ہوم ورک کے کرتے میں معاف کر دوں کوئی شرط جو بھی رکھنی ہے آپ نے رکھنی ہے بندہ تو گنا گار ہوتا ہے اب بخشنے کی جو بھی ایکسٹرا فیس رکھنی ہے جو بھی چارجز رکھنے ہیں کتنے رکھنے جس کا گنا ہوا ہے اللہ کو قرض اللہ نے ذہن میں ڈالی فتح اللہ نے جی ہی جی میں ایک بات ڈال دی کہ اس طرح مانگو معافی شاید اللہ معاف کر دو کالا اللہ ہم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا اللہ خاص اگر ہم رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو یہ وہ کل یہ وہ ہتھیار ہے جو علیہ اسلام کو دے کر دنیا میں بھیجا گیا کیا توحفہ پتا با نہیں مومن کے پاس توبہ نام کی چیز شیطان کے خلاف بہت بڑا کیا پھر یہ مومن کا سہارا بھی ہے توبہ لے کر دنیا میں آیا قدم قدم اور اس کا پالا اس سے پتہ جب ایک آدمی اپنے حص کا اظہار کر دے تو کیا گزرتی ہے احساس ہوتا ہے یہ مجھ سے ڈر گیا یہ احساس کہ کوئی مجھ سے ڈرتا ہے پھر دیکھے یہ بڑی بات وہ تو اللہ بندے کو بھی کہہ دیا جائے کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اگر استاد پڑھا رہا ہے اور بچہ کل ابسینٹ تھا کلاس سے اور وہ آج آیا ہے اور फिर پھر رہا ہے یا بچوں کے پیچھے چھپ رہا ہے تو استاد مجھے دیکھ نہ لے استاد دیکھ تو لیتا ہے استاد کی نظر تو نظر ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ کے دیکھ <signature> بھی یوں ظاہر کر رہا ہے ڈر سے چھپ رہا ہے تو چھپ نہیں تو ڈبا رہے ذرا پریشر میں رہے بچہ آئندہ ابسینٹ نہیں ہوا بچہ چپتا کہ کچھ مجھے अब जब वो आया उसका रंग सुफेद बड़ा हुआ और काम रहे उस बारह उसके हाथ में कांपरा तो अगर वो ताकि बंदे का बुक रहे तो कहकर तो कोई बात नहीं कर सकते क्या वजह क्या क्या वजह सो गए थे क्या हुआ اور جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا اور بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے میں آنسو لگی محنت کر دے رہا ہوں بندے نے کہہ دیا اللہ رب قد خدا ہی تو اللہ میں تیری جان کروانی چاہوں جاؤں تو کہاں جاؤں جہاں جاتا ہوں وہ ملا کر ماسک میں کہاں جاؤ جہاں بھی جاتا ہوں تیرا ہی شام تیرا میرا گناگار معاف کر مع کرنے والی بات اللہ منفی بہت بڑی بات لہذا انبیاء نے بھی اسی کا سوال کیا حضرت انہوں علیہ السلام جب مستی کے پیٹ میں گئے تو کیا اللہ کے کی رسول سبزی کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں سائڈ سے بغیر اجن کے حق ہیں انہوں نے تعویذ یہ تھی اشتہار یہ کیا جب قوم پر عذاب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ اس کم کر دوں میں چھوڑ دوں تو سائڈ چھوڑ دوں گا جگہ جو, جو اشتہار کیا اجتحاب چیز نہیں کرتا اس کا فائدہ ملا ان کی قوم کو تو مقبول ہوگی پوری نو کی قوم میں عذاب آ کر اگر چلا ہے تو قوم میں جو ن لام وہ مچھ کے پیٹ میں قید ہو گئے تو کیا تھا ایلہ ایلہ. پہلی فریاد تو یہ تھی کہ میں اور کوئی رستہ نہیں لامن جب الامن جب ان کا یہ کتاب صبح رکھ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر زیادتی کرے کہ میں قید ہوا ہوں تو میں تیرے ہاتھوں نہیں قید کو گناہ مجھ سے یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے میرے خود گناہ نے پہنچا میری خطان نے پہنچایا تورے نہیں پہنچایا تم تو پاک ہے تو دھ نہیں کرتا کسی اللہ نے کہا اور ساتھ کیا ہے پلاؤ لا اتنا اوپر اگر وہ یہ تصویر نہ کرتا لال بھی کبھی بند نہیں لایا قیامت تک اس کے پیٹ تجھے کس آچار طور پر اب دو چیزیں یا تو یہ طے کر لیا جائے کہ بندے سے گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا انبیاء کو اسپتھ حاصل ان کی سطح کو ان کی جو معاملات ہیں ان کو ہم نہیں گناہ کر سکتے وہ ان کا ولہ کام لیکن نبی معصوم ہوتا ہے باقی امت نبی انبیاء رسولوں کے علاوہ کوئی انسان کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ چونکہ نہیں ہوا لہٰذا مجھے توبہ کی ضرورت نہیں اگر اصول یہ بنا کہ گناہ سر ہوتا ہے خطا ہو جاتی ہے اگر بندہ ہے تو خطا ہو جاتی ہے اور مسلم کیوں کے مطابق کہ اگر تم سے خطا سر نہ ہوتی تو اللہ تمہیں لے جاتا ایسی تخلیق کرتا ایسی مخلوق لے کر آتا جس سے گناہ سر درد ہوتا وہ توبہ کرتے اللہ کی توبہ یعنی اگر تم سے خطاثر درد ہوتی ہے تو یہ اللہ نے جان بوجھ کر تمہاری تخلیق ایسی کی ہے تمہیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اگر گناہ ہوتا ہے تو ہو سکے کسی کو بھی اختیار دینے کا مطلب یہ آپ جب بھی بچے سے امتحان دیتے ہیں کمرہ امتحان میں جب وہ ہوتا ہے ایگزامیشن ہال کے اندر جب ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں غلط کرنے کا بھی موقع دیتے تبھی تو وہ امتحان ہوا نا اگر آپ کلاس روم کی طرف سے وہاں بھی ٹوکنا شروع کرتے ہیں، تو امتحان ہونا ٹیچر دیکھ بھی رہا ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں لیکن وہاں ٹوکا نہیں جاتا موقع دیا جاتا ہے نا پہلے پڑھا دیا جاتا اِن ہیناف قبیلہ ہم نے نا صاف بڑھا دیا ہے رستہ پہن کر دیا اتنا ہینس قبیلہ اتنا ابو کو ہم نے پڑھا دیا تو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے یا تب لائے گیا لائے تو سول یہ ہوا کہ انسان سے گنا سر زد ہوتا ہے جو انسان ہے جو آدم کا بیٹا ہے گنا سو جب گنا سب ہوتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے دھونے اس کو جو مد مسرا جو منگا جا رہا سکت اس کا مقرج کیا ہمارے یہاں عام طور پر یہ جو اسٹیل وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں ان کو وہ بجلی کتا چاٹ جائے تو وہ دھو لیا کرتے لیکن مٹی کے برتن کو اگر وہ ناپاک کر جائے تو پھینک دیتے اس کو دھوتے نہیں کہ وہ مٹی جو ہے وہ چی ہوگ مٹی چی ہوتا ہے گناہ اس قسم کا جس طرح مٹی کا برتن ہوتا ہے اٹھا کے پھینک دیا یا اس قسم کا جس کو اس طرح کی طرح مانگ لیتے گنا اس کے لیے تو توبہ یا درو توب ہوتا ہے پل اپنا ریور آپ پھر آتے مستقیل میں تھے گاڑی آپ سے نیچے اتر گئے بٹ نیچے اٹ گئے غیر مستقیب سے آپ ٹوٹ چلے آپ اس کا کیا ہے یا تو آگے ہی آگے چلو ہائی یہ ویلے بلٹ میں جا کر ہر شخص کا رخ ایک طرف ہے اگر وہ جنت میں نہیں جا رہا تو جہنم میں جا رہا اور اگر جہنم میں نہیں جا رہا تو جنت میں جا رہا ہر شرح آپ کا رخ یہ جو زمین دوڑ رہی ہوتی ہے اور بائک گزرا ہوتا ہے اور سوئیاں چل رہی ہوتی ہے یہ آپ کی منزل قریب آ رہی ہے آپ اس رستے سے ہٹ گئے تاپا یقوب لیا کہ نکاس گیٹ لگاؤ اور گاڑی نک کر کے دوبارہ رستے پر آؤ واپس آؤ اور دوبارہ منزل کی طرف یہ اس قسم کا امتحان ہے جس کی ایک فنشنگ لائن ہوتی مثلاً تین گھنٹے آپ نے بچے کو دیے ان تین گھنٹوں میں ایک سوال غلط کرنے کے بعد اس کو کاٹ کے صحیح بھی کر سکتا تین اگر وہ چاہے تو غلط بھی کر سکتا ہے صحیح بھی کر سکتا اور وہ تین گھنٹے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ صحیح کو کاٹ کے غلط کر سکتا اور غلط کو کاٹ کے صحیح کر سکتا اور میں یہ کتنا دیکھ سکتا پہلے تم نے غلط لکھا تھا دوبارہ اس کو تم نے کر کے پھر یہ تم نے صحیح دیکھا ہے نہیں وہ تین گھنٹے تھے چاہے وہ مٹاوے لکھے چاہے تو نیا لکھے تمہیں اس سے کوئی سروگار نہیں جب تیرے تین گھنٹے آئے تھے پورے ہوئے تھے تو بے پھر میرے ہاتھ میں دے دیا تھا تیرے ہاتھ میں سے لے کے تو کچھ نہیں نا پتا تھا یہ آپشن ایک آدمی ہے اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ مختلف کہ آدمی گڑا لے کے پانی بھر کے دوڑتا ہے پھر گر جاتا ہے پھر دوڑتا ہے پھر, دوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے پھر دوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے،, ہے،, ہے دیکھنا یہ ہے کہ فنیشنگ لائن آئی ہے تو اس کا وہ گڑوا وہ اس کا گھڑا بھرا ہوا تھا خالی. اگر وہ بھرا ہوا گھڑا دے کر اس نے فنیشنگ لائن کراس کی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا اسے کوئی تانا نہیں دے گا کہ کتنی دفعہ گرے ہے تم پیچھے کتنی دفعہ اس کو خالی کیا ہم دنیا میں آئے ہیں اس گڑے کو بھرنے کے وہ گر جاتا پھر ہم بھرتے پھر گر جاتے پھر ہم بھرتے ہیں رستہ اتنا مسلم ہے اتنی دلوان ہے اتنے اٹریکشن ہے براہیوں کی شیطان ہر طرف سے سنالا دھکے دیوڑ والے بہت ہاتھ پکڑنے والا کبھی بیوی دکا دیتی ہے کبھی اما دھکا دیتی ہے کبھی اولاد دکا دیتی ہے لا تو اولاد حکمان زکری اللہ یہ سارے آپ کو سراطے مستقبل سے اسلامیہ کے لیے دھکے دیتے پھرتے اللہ ہاتھ نہ پکڑے تو کون پاتے تو بندے کو ٹائم دیا گیا اور پتہ نہیں کس کو کتنا ٹائم دیا گیا اگر اس نے وہ وقت ایمان کے ساتھ خدا جب مس کی پیسنگ لان آئی مالک کی گھر گھر گھر آیا جہاں اصلی میں پھنسی تو ایمان اندر ہوا تو وہ کامیاب تو یہ گرنا اٹھنا امتحان ہی یہی طے ہوا ہے امتحان جو طے ہوا اس کا تجربہ ہمارے مالد سے کروایا گیا ہمارے ابا سے کروایا گیا ہمارے سلام سے وہ تجربہ کیا تھا کہ تم کبھی نہیں کرو گے نہیں گرو گرو اس کے لیے توبہ سب سے بڑی امید ہے توبہ اور ایمان لازم پر زوم ہے مایوسی اور کفر لازم پر زوم جو مایوس ہو گیا وہ کافر ہو ہونا ہے بڑھیا اسکول کافروں کے بارے میں اللہ لگ کہ یہ مل جاپت توبہ امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا میں کیا کہتا ہے عزیز بھیا آج میں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے چندر مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے یہ تو کہا کہ میں معاف کر دوں گا یاد پھر میں یہ کہا ایک آسرا تو اس نے دیا ہے ایک اپیل میری باقی تو ہے تو یہ بہت بڑی امید ہے جب یہ کہا ہوگا کہ بندہ گنا کرے پھر اس سے مقرر کیا یا تو اسے پھینک دو تو اس کا مطلب یہ ہوا تو اس کو کافر بنا دو کہ جب ایک آدمی سے کار بندہ مار کے پھانسی لگا دو پانے سات میں کہا دو کوئی نقل بھی نہیں چھوڑا جو ہے وہ بھی درج کرانے والا کوئی چھوڑو پھانسی تو ایک دفعہ لگنا ہے جب آدمی کو یہ پتا تو میں نے یہ گنا کر کے جاننے میں تو جانا ہی جانا سال زیادہ ہو تو موجود کرو تو, کر تو کاپڑ بنانے والی نہیں بع آ یہ ہے تم با با تو کو پلنگ کے فارسی میں ہے بھا بھ آپ آتی بات آ گھر کافروں کمرو بت پرستی بات آ گر گائے گرگائے کو جھڑکا نہیں اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو ہاتھ لگا کے چوبا اس نے آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے پاس جو اطر تھی اس نے وہ اتر آپ کے اوپر پھینک دی تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کوڑی کے دل میں یہ بات ہے کہ عورت نے اتنی قیمتی ادھر ضائع کہنا چاہیے کہ اس رات مت کرو اور پھر یہ کہ کس قسم کے پیسوں کی ہو یہ کیسی عورت ہے تو آپ نے اس کے دل کی بات پا لی یہ ایک خاص آئے سی نشانی تھی کی تو آپ مجھے گھما کے دیکھ بھائی تیرا کوڑ بدن کا کوڑ اور اس کا کوڑ روح کا کوڑ تجھے بھی اللہ نے میرے ہاتھ پر شفا دی اور اس کو بھی اللہ نے میرے ہاتھ پر شفا دی اور تیری شفا سے اللہ کو اس کی شفا زیادہ دی ہے اس لیے کہ اللہ کا جب زیادہ مخروض آتا ہے تو زیادہ اس یعنی زیادہ کرتا ہے تو معاف کرتے ہوئے سوال آتا ہے ہمارے ہی نے کہا کہ ہم بات کو سمجھے رہیے ہم نے کہا دیکھو ایک آدمی کے پاس تمہارے سو دینار قرضہ اور ایک کے اوپر پانچ ہزار دینار تو تمہیں کون قرضہ لوگا ہے زیادہ خوشی کیو ہوتی پانچ ہزار والا ہم اوپر بڑا گناکار اللہ کا مت مطلب. ہے جتنا بڑا گناکار پلٹ کراتا اللہ کو زیادہ ہوا نسان ہے نہ تھا کہ کتنا دے کراؤ گے وہ عتی سے خود میں اللہ کرتا وہ بالکل چل کے آئے گا اور میں ذرا چل کے آؤں گا وہ ذرا چل کے آئے گا تو میں باہر چل کے آؤں گا وہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا پرمایاں وہ سمندروں کی جان کے برابر گناہ لے کر آئے گا اس سے زیادہ رقبت حضرت تمہیں سلمان تشریف یہاں تشریف لے گئے تو آپ کو دے کر جو ہوئی وہ تھی آپ نے یہ کہا کہ سلم میرے آنے سے دیکھیے آ حضور وسلم تبلیغ کے لیے کیسے مواقع نکالتے انہوں نے کہا کہ حضور بالکل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہوں میں جب اللہ کا گنا گار توبہ کرتا نا تو اللہ کو تیری خوشی سے زیادہ ہو جائے یعنی جتنی خوشی تجھے اللہ کے نبی کی اپنے گھر آنے کی ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے گناگار کے گھر آنے کی یہ ہوئی بات اب ہم لوگ ہمارے لیے اس سے تو کوئی نہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادتیں بھی توبہ ممتاز یعنی ہمیں عبادت کرنے میں توفار کرنی چاہیے اس لیے کہ اس عبادت میں بھی کمی ہوتی ہے اور کسی چیز میں بنا کہا کہ سلمہ میرے آنے سے خوشی ہوئی ہے دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کیسے مواقع کے نکالتے انہوں نے کہا کہ حضور بالکل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہوں میں سلم جب اللہ کا گناگار کرنا توبہ کرتا نا تو اللہ کو تیری اس خوشی سے زیادہ ہوئی یعنی جتنی خوشی تجھے اللہ کے نبی کے اپنے گھر آنے کی ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے گار کے گھر آنے کی ہوگی یہ ہوئی بات اب ہم لوگ ہمارے لیے اسے سے تو کوئی نہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادتیں بھی توبہ کی محتاج ہے یعنی ہمیں عبادت کر کے بھی تو کرنی چاہیے اس لیے کہ اس عبادت میں بھی کمی ہوتی ہے اور کسی چیز میں نقص گ اگر آپ نے کسی چیز کو آپ کو ایک میئرمنٹ دی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے مال سپلائی نہیں کیا ہے تو یہ ایب ہے کہ نہیں عید. جب اللہ نے آپ کو بلایا ہے اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے آپ نماز میں بھی دکان کا حساب کر رہے ہیں اور حساب کرنے رہے ہیں آپ بتائیے ایب ہے کہ نہیں یہ نماز کے ایب ہے ٹائم تم نے دیا اور کسی اور کو اپوائنٹمنٹ کسی اور کو دیو ہوئی آئے اس کے لیے وضو کر کے آئے ہو گھر والوں کو بتا کے آئے ہوئے جا رہا زبان تیرے ہل رہی ہے ہون تیرے ہل رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آپ مسلم جی رب بہو نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں کر سجدہ کر رہا تو کہاں کر رہا ہے اگر ہماری ایک نماز کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ ذرا اسکرین پہ لگا کے چیک تو کراؤ کیسی نماز بتائیے سجدہ ہو رہا ہے سبزی کو یاد جی بوتھ دن دینا گٹیریاں آئی ہوئی ہوں گی بس گٹیریوں کو سجدہ ہو رہا ہے یا آم آئے ہوئے ہوں گے جی کیا ہوگا ہماری عبادت کو غرور کی وجہ سے ہمیں توحفہ سے دور لے جاتی ہے ہم تو بھی ہی ہیں ڈیری کرنے والے کتنا گار توبہ کریں ہمیں عبادت کر کے بھی توبہ کریں یہ کیفیت نہ ہو کہ جرم کا احتکاب کر لینا پھر گناہ کو ثواب کر لینا اکڑ کے یوں وہ خدا سے کہتے ہیں روزے میں حساب کر لیں اپنی نمازوں کو یہاں کو لیں اپنی بازار کو جہاں کو تو لیں سوپا کے بغیر تو چار ہی آدمی مایوس ہو جائے ایک سب میں دو چار دن میں میرے پاس آئے وہ دو مہینے سے سوئی نہیں کوئی گناہ ہو گئے دس وہ رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ بتائیں اس کا کیا مت جانا ہے میں کتنا دوں مجھے اللہ تعالیٰ کو آپ کرتے میرے دل میں کوئی خیال آ تھا اللہ کے بارے میں اس نے پھر مسجد میں بھی کھڑے ہو کر کہا کہ میرے دعا کاغذ میں دو مہینے سے سویا نہیں لیکن اس نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ کیوں نہیں سویا میرے ساتھ بات کی وہ ایک دو دن پہلے بھی آ چکا تھا مجھ سے جو تسلی ہو سکتی تھی میں نے اسے دی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نظر ایک کوئی نہ ہو کیا ہوتا ہے ان نہ یہ نہ سب لڑکا کافر ہوفر جب آدمی مایوس ہو جاتا تو کافر ہو جاتا ہے امید ہے جو گوتا ہوئی ہے اس کو آپ بدلی کر لیں جس کی اللہ تعالیٰ کریں اس میں پورا جو بدلتا سے یہ آتے ایک آدمی ایک ہاتھ سے چلا ہے فلم دیکھ جانا چاہتا ہے گھر سے چلا پڑا سوٹ بوٹ پہن کے رستے میں کوئی دوست مل گیا آپ جیسا کوئی نیک آدمی پکڑ کے مسجد میں لے جا چلو یار نماز پڑھتے تو شرما شرمی وہ مسجد میں چلا گیا اس نے نماز پڑھ لی اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو قدم اس نے سہنمے کے لیے اور وہ بھی نماز میں ڈال دیا اس نے کپڑے بھی نماز کی نہیں بندی تھی اس نے یہ جو چلا تھا یہ ساری تیاری نماز کی یہ ہے کہ تو اللہ نے برباد حکومت صاحب اللہ علیہ پھر اللہ اوپر پلٹا پلٹا سے براہ دیے کہ اللہ نے نماز توبہ کو مشروع دیا ایک ایگزٹ نکالا آپ کہیں علا نہیں کرتے بلیک منی اسپینڈ کرتے کہ نہیں کرتے آج کا دور آیا ہوگا سیجن ہے حکومت کانوں نکالنے والے کالا کا واغوں کو چھٹّی دیتے وہ چھوٹ دیتے نہیں جو فلان تاریخ تک جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا ان سے پچھلا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جان ہنسی میں پھنسنے سے پہلے پہلے ہتھیار ڈال دو کوئی حساب نہیں اور تیری کوئی نہیں یعنی اگر برا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی تالا نہیں دے میرے بندے میرے یہاں نمک میں تالہ دوں نہ تیرا گنہ یاد رہا میں زمین کو جہاں وہ گناہ ہوا اس کو بھی بلا دوں گا رشتے کو بھی بلا دوں گا جسے وہ نوٹ دیا کبھی نہیں کہے گا تو بوڑھے ہو کے جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تو توبا توبا رہے تو توبہ توبہ کرتے مسجد میں آپ اس سے ہو یہاں تک ہوا کہ اگر کسی آدمی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیے لا دی جا رہی کسی آدمی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا اور کسی آدمی اس گناہ کا کام دیا ہے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اللہ قسم سب کھا دیتا کہ مرنے چکا ہے گنا سا کرا چکا رہا سخت ریئیکشن تھا اس لیے ہم لوگ کسی کو کام کرتے ہیں یہ کیا کوئی پتا نہیں ہوتا وہ توبہ کر چکا اور وہ نکل جائے اور ہم پھنس جائیں لہذا کسی کے ماضی کو ہم ڈسکرب نہیں کر سکتے وہ نو سوا کے پیسی ہنکوں سے نہیں یہ دنیا داروں میں تو ہوگا چین میں نہیں جی میں اللہ تعالیٰ نے جب کوئی نہیں رکھا ہے کہ میں کتنی مدت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کوئی مدت نہیں رکھی سوائے جان جب جائے تب کی بات ہے اللہ تعالیٰ بندے کو پوری زندگی کے موقع پر تو یہ توبہ یہ نیر کی بھی مجبوری ہے اگر یہ آدم علیہ السلام کی مجبوری تھی اگر یہ عادت یونس علیہ السلام کی مجبوری تھی اگر یہ اونچا اسلام کر کے رمبے عدود علام کے نام سے باقی اور حضور کا یہ فرمانہ کر لوگوں اللہ سے استقبال کیا کرو میں حالانک اللہ کا رسول ہوں سو دفع سے زیادہ اللہ سے کرتا ہوں تو توبہ وہ ہتھیار ہے جو شیطان کے تمام باروں کو رکھ ہے قبضہ محمد کے پاس توبہ وزیر کا ایک ذریعہ ہے شیطان کے خلاف ایک ہتھیار ہے اور انسان کی کمزوری آپ دیکھیں ایک جگہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ انسان جیسی ایک کمزور مخلوق کو کہ جس کا پہلے تجربے میں سابق ہو گیا وہ جو تجربہ حضرت اسلام اور شیطان کے درمیان ہوا پہلے ہی مرنے پر چاروں شام چک گرا دیا شیطان نے اتنی زہید مخلوق کو اتنے کمی دشمن کے کی خلاف کیسے اللہ نے اتارا تو اس نے کہا کہ توبہ کا ہتھیار دیکھا ایسے نہیں اتارا اللہ نے اس کا ذوق ثابت کر کے بتایا کہ دیکھو تم تو کتنے محتاج ہو حالانکہ یہ ملسما تمہارے پاس ہے تو یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے دے کر دنیا میں انسان کو بھیجا شیطان کے خلاف قدم قدم کا جو ہمارے گناہ پر شیطان اس گناہوں پہ شیتان ان گناسپلائڈ کرتا عام طور پہ جو بچے ابا ہوتے ہیں وہ گھر سے ڈالتے بھاگ یا اما صاحب کا یا اما صاحب کا بچے کا پیپر ٹھیک نہیں ہوا یا اسکول سے اب کا تو گھر پتا کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے والا ہے جبڑی نہیں ہے بچہ گھر نہیں جاتا برج میں چلا گیا باہر نکل گیا اب وہ جو ہوتے ہیں سرکار انہوں نے دیکھا کہ کوئی پھیر دیر رہی ہے تو اس نے مٹھائی وٹائی دی چائے چائے بلائی کردھر کیونکہ وہ ڈرا ہوا تو تھا اس کی رحمت نے اس کے پیار نے کوئی گنازہ دیگر باپ جارت سخت بھی کمالک ماں کو نہیں ہونا چاہیے اس کے گھر کو بچے کو گھر کے اندر ہی گنا مل جائے ایسا نہ ہو کہ کسی سرکار سے یہاں بنا لے جائے تو وہ اخوار کر کے لے جاتا ہے ایک بچی گھر سے لیٹ ہو گئی کہیں پڑھنے گئی تھی دوسری عورت نے اسے کہا کہ تیرا بھائی تو ڈوب لیجیے تجھے ڈھونڈ رہا گا وہ تجھے مار دے گا اور وہ تجھے جان سے مار دے گا تجھے قتل کا دے گا چھوڑے گا نہیں اس نے اس بچی کو آگے بیچ دیا وہ بچی چار پانچ سات دس سالوں کے بعد پلٹ کے واپس آئی میں سچیت طرح سے اگر میرا بھائی ساتھ میں اس سے نہ ڈرتی وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے نہ بھیجتی تو مڑا کو اس کی چھتی دیکھا ہے اسی طرح شیطان بندے کو اگوا کرتا ہے گنا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو ڈراتا رہتا ہے یہ تصدی دیتا رہتا ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ کریم یہ جنت کس کے لیے آ کر اس نے بنائی ہے یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے کس کو دے گا ہمیں نہیں دے گا باکوں کو دے گا وہی کوئی فشن دیکھ فلاں اتنا بڑا فرق ہے وہ بھی تو یہ کر رہا اور فلاں نے ایسے کیا تھا وہی بات نہیں ہے کیوں ہی وہ کروا دیتا اللہ پہلے ڈراتا ہے وہ تو سٹی دیتا ہے جو گنا سر درد ہو جاتا ہے وہ ڈرانا شروع کر دیتا ہے اللہ تو سٹی ہوتی اب وہ کہتا چاہتا توبہ توبہ تمہیں تو اللہ بخش تم نے تو سنت رسول رکھی ہوئی اور تم لوگوں کو دس دیتے ہو اور تم نے یہ گنا کیا تمہارے لیے تو گجائش ہے اس کا مطلب کیا دلاتی دلاتی دلاتی ہے گجائش نہیں میرے یہاں پہ کیسی ہے جو خود سے وہ بہر ہے وہ میں وہاں جاؤں گا وہاں پڑا رہوں گا بھارت سنی جائے تو وہ اس طرح گناہ کو معاف میں پھر لاز کر دیتا ہے پر لے آتا ہے اتنا بڑا کر دیا تم نے اللہ کہتا ہے کچھ یا احباب یہ اللہ جینا کچھ احباب اللہ جینا اصرا کو اللہ کو لا سکتا تو کر وہ لوگ جنہوں نے صاف کر لیے اپنی جانے پر دور کر لیا اللہ کی محنت سے مزدوری ان بدلا اب آپ یہ گئے کہ میں تو فلاں نہ کر رہا تھا میں تو فلاں نہرمایا ان بدلہ یا پورا جنوب ہے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بڑا کیا اللہ کا کیا نقصان کیا ابائی کلام کو آزادی کلام اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا کہ, کہ رب سے مانگو تو نمک کی جلدی بھی رب سے مانگو اور بڑی سے بڑی چیز بھی مانگتے ہو رب سے شرماؤ اس بہت بادشاہی کا تخت کی اللہ کے لیے اتنے بے بک جتنی نمک کی جلدی میرے لیے وہ چیز بڑی ہو سکتی ہے اللہ کے لیے کوئی بڑی اسی طرح گنا اللہ کے نزدیک کوئی در پر چل گئے جب آپ کسی کے پاس ہونے جائیں منت مساد کر کے تو بولے تو اگر آپ کا ایک لاکھ کا جرمانہ دیا تو جس نے ذا معاف کر دیا جرمانہ اللہ تعالیٰ کے پاس حق ہے مین شاہ شاہ یہ وہ معاملہ ہے توبہ والا کہ جب عام طور سے تنا سلم فوگ میں شہید ہو گئے سوکھ کڑیاں گھس گئی گندہ مبارک میں اور ہاتھے پہ آپ کے گرم لگی اور آپ جب گڑے میں گرے تو آپ کے گھٹنے کو موج آ گئی تو ان تمام براہ میں آپ کی مجھ سے یہ اللہ اس کو کیسے بخشے گا جس نے اپنے نبی کو نو کر دیا اللہ نے جن میں دیا سال جنگ میں نہ لمبرے شاہی اے نبی اس معاملے مت یہ بخشنے والی جو بات ہے اس میں دخل مت تو لال او یہ نہ لمبے شاہی اور یہ تو بتا سکتا ہے کیسے کا سامان میرے یہاں نہیں ہے وہی قرار پائے توبہ قبول ہوئی تو یہ وہ معاملہ ہے کہ یہاں مایوسی کوئی نہیں توبہ کی حد کوئی نہیں بلکہ مسلم کی ایک حدیث میں تو کہا کہ ایک توڑتا ہے جب جب وہ توبہ کرتا تو اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے جراؤ دیکھتے اس نے جنت دیکھی ہے نہیں جہنم دیکھی ہے نہیں یہ کیوں توبہ کرتا اگر یہ آگ دیکھ لیتا تو دیکھ لے تو اور زیادہ کرتا ایک تو گنا کرتا ہی نہیں تم گوا رہا ہو میں اس کی توبہ کو بول پھر توڑ دیتا ہوں پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ پھر تم بلا تیسری بات کے بعد جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسے کہتا ہے کہ جا وہ بھی کرے میں نے تجھے معاف کیا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ جب جب در پر آتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی توبہ کرنے کی ضرورت بھی ہے مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ جس کی صورت بنا کے آئے اس طرح جب تک آتا رہے گا میرے یہاں سے تمہیں معافی ملتی رہی تو اور کسی کو بھی سب درست کرنے کے لیے گاڑی آپ کرنے کے لیے ہمیشہ ادیب سے لے لے پھر آپ پھر اسے سیدھے ٹریک پہ لا رہے یہ ساپ اور پلٹ کے جس موقع پر بھی آپ جہاں جہاں بھی آپ سے کوئی تاخائی ہو رہی ہے ان تمام معاملات کو ایک دفعہ اکٹھا کر کے دیکھیں اللہ سے توبہ کریں اور یہ کہ جب آپ توبہ کر لیں تو یقین رکھیں اب اس آدمی کا کیا پرابلم بھائی جب اس بات پر جب اللہ یہ کیا کر تم توبہ قبول کرتے تم کر لیتے ہو تو اس کی بات پر ایمان رکھو اور اس یقین کے ساتھ توحفہ کرو کہ اللہ نے قبول کر لی اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈسکس مت کرو اور اپنی راہو منظر کو بھی مت کرو لیکن اس کو اس پر یقین نہیں آ رہا یقین نہیں آ رہا اور کیا رستہ سوائد کے خود کسی کر اب وہ ڈاکٹر کے پاس جا ڈاکٹر نے اسے پتہ نہیں سلیپنگ ملتی ہے مگر اسے بھی نیند نہیں آتی اُس کا ریئیکٹ کرنی ہوں اس پرابلم بنا ہوا کہ جی اللہ مجھے کیسے مار مارنا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ توبہ کی کافی فیکٹس کرے وہاں سے یہ دیکھو میں نے مار دی یہ نہیں اس یقین کے ساتھ کریں جیسا دعا کا ہے نا کہ آپ دعا کریں تو تمہارے رب نے کہا نا کار رب کو مجھے روک لی اصطرب تم مجھ سے مانگو میں تمہاری بات کو قبول کرتا تو جب مانگو تو اس کے ساتھ مانگو اسے قبول کر اگر دنیا میں میری بہتری ہے تو آخر میں مجھے دے گا لیکن قبول ہو گئی یہی معاملہ توبہ کا آپ نے سب سے دل سے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دیتا ہے اس کے لیے کسی فیکس کا انتظار مت کریں اور اپنی منزل لے اپنا رستہ لے اور اس گناہ کو جنجیر مت کرتے اپنی منزل کو مت کرنے تھے اس گناہ کو ایک گناہ آیا آپ نے توبہ کر دیں وہ پیچھے رہ گیا دھول میں چلا گیا اور آپ اپنی منزل کی طرف دبا دوا رکھیں